نظر فجر کے عشا کی آخری وقت کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے جو مسلط پڑھے ہیں جس میں تیسرا ہے جمہور کا مسلط وہ یہ ہے کہ تلوے فجر تک عشاء کی نماز کا وقت ہے وقت جواز یعنی جائز ہے عشاء کی نماز پڑھنا اب تک صبح سے پہلے, پہلے تک عشا کی نماز بالکل درست ہے وہ ادا ہی ہوگی ادا نہیں ہوگی تاہم عشاء کی عشا کی نماز کا افضل وقت کیا ہے اس میں سب کا افضل وقت ہے پھر اس سے کم افضل وقت اور اس کے بعد رات تک ہے اور پھر اس سب سے کم جو وقت ہے وہ کون سا ہے یعنی تاہم پھر بھی کیا ہے وقت ہے عشا کی نماز کا جو بھی پڑھی جائے گی وہ ادا ہی ہوگی نہیں ہوگی تو یہاں سے آگے احراف کے سرائی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن سے ثابت یہ ہوگا کہ عشا کی نماز کا آخری مقصد ہے, ہے اس کا چار درائیں قائم کی اخراق کی جانب سے احملہ نے سب سے پہلی تاریخ کی ہے ری اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو آخیر حصے تک تک آخیر حصے تک شطر لیے آپ ہماری طرف کہا کہ لوگ سوچ چکے ہیں نماز پڑھ کر لیکن تم جو نماز میں ہو اور تم استعمال کر رہے ہو تم مسلسل نماز میں ہو جب تک تم انتظار کر رہے ہو اس کو دوسرے تین سندوں کے ساتھ رحم اللہ نے روایت کا کیا ہے اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے پہلی روایت کی ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے نصف اللہ کے بعد نصف کے بعد اللہ کا وقت کا معلوم یہ صحیح ہوتا ہے کہ پھر اشار کا وقت کیا ہے نصف اللہ کے بعد بھی باقی رہتا ہے پھر اگر اس پر سوال بھی ہوتا ہے کہ یہاں سراہد تو نہیں ہے کیا میں نصف اللہ کے بعد بھی پڑھی ہے تو اس میں شطر لیل، نسط، شطر نسط کے لیے استعمال پر آپ نے نصف نسک تک مؤخر کیا جو آپ کو بھی یعنی کو لیل تک مؤخر کر کے پھر پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لیل کے بعد ہی پڑی ہوگی یا نصف لے تک مؤخر کر کے تھوڑی سی پہلے بھی شروع کی تو ختم کہاں ہوئی نصف لینے کے بعد تو معلوم بھی ہوا کہ لیل کے بعد بھی شاد باقی بچتا انحبید. انحبید. ہے نماز, نماز, نماز پڑھی او اور تو مسلسل نماز میں جب کے کر رہے ہیں. جی اسی نماز کو اسی حدیث کو دیکھیں گے دوسری تین صنعتوں کے ساتھ ذا دوصحابهم حدثنا اويه قال حدثنا غير مرزوق قال حدثنا لي من مازن قال حدثنا هشام عير بن شياف عن حميد انا الله تعالى عنه اراضي الله تعالى عنه مثله اويه مره قال حدثنا ابو الله يرضى صالح قال حدثني الله يرضى قال حدثني عياض بن حميد عن انس عن الله تعالى عنه الله عليه فیح حاضی نے آپ نے جو نماز پڑھائی ہے وہ کب پڑی ہے ایک رات کے نصف کے گزر جانے کے بعد بادام کے گزر جانے کے بعد یہ دلیل ہے کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی عشاء کا وقت باقی رہتا ہے ایک دریاس کی ہے دوسری دریل امام امی جان امیشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کیا سے پڑھا یہاں تک کہ رات کا عام حصہ نکل چکا تھا یعنی بالکل آخری حصے میں جا کر آپ نے فرمائی نماز پڑھی یہاں تک کے جو لوگ مسجد میں اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میری اسی کو لاگو کرا دے دیتا اس کا پتا چلا کہ آپ نے کیا ہے رات کا اکثر اس کا گزر جانے کے بعد نماز پڑھی ہے تو معلوم کیا ہوا کہ عشاء کا وقت کب تک ہے تک باقی رہتا ہے اور باقی وقت کل تین سمے تقسیم ہو جائے گا ایک افضل وقت جو شروع سے لے تک ہے اس کا کام بچے والا ہے اور تیسرا آخری وقت جو کیا ہے وہ سب سے کم سے اعتبار سے آگے آدھا ثاب ہوگا نماز کا جی بھی, زیادہ حضرت بن کی سے بھی زیادہ اس بات پر دلاوت کرنے والی حدیث وہ کون سی ہے راجا کر سکتا پر قال حضاتنا حجاج بن محمد عن بن جليد قال أخبرني المزيرة بن حكيم عن أمي كل سوم بنت عبي بك أنها أخبرت عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قال أمينا ناشا نقرمها أعطم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة دن آبن مخرجية إذا شاءت الماضي حتى ذهب عامة الليل يعان تكيرات قاموسة نقل لها ختم ہو جائے, گیا گزر گیا اور مسجد والے بھی سو گئے ثم مخارا پھر آپ کیا ہوئے, ہوئے؟ اپنے نماز پڑھی فرمایا وقت, وقت ہے لولا اگر مزر مزر اس روایت میں کہ اکثر ان آثار کی تشخیص سے پتہ چلا پیشہ کا جو وقت ہے وہ شفق کے غائب ہونے سے لے کر صبح تک بلاک اوقات لیکن یہ کل وقت, جائے وقت پر ہے کیا ہے تقسیم یہ کل وقت اگر فجر کا وقت ہے سب سے شفل کے سے لے کر صبح تک یہ کس کا وقت عشا کی نماز کا وقت ہے لیکن یہ وقت پورا پورا پورا پھر بھی تین وقتوں پر تقسیم ہے ایک افضل وقت ایک اس سے کم تر ایک کم تر دیکھیں نمبر ایک پام ماما فلو وقت پہلا در وقت ہے وہ کہاں ہے وقت داخل ہونے سے لے کر ایک تہائی رات تک افضل وقت یہ سب سے افضل وقت ہے جس میں نماز پڑھ لی جائے گی نمبر دو پاما کا دلہ یہ رات سے لے, لے, لے, لے. لے, لے, لے, لے کر فل فرض دے گا اس سے کم فبیلت ہے یعنی پہلے سے کم درد فبیلت تو ہم کے بادشاہ کی نماز پڑھنا اور فلق پھر فرض دونا کھل جا لگو یہ پہلے والے دونوں بزرگ ہیں ہر ایک سے کم فضیلت کیا ہے اس کی نا تو پتہ کیا چلا معلوم یہ کہ افضل وقت کون سے ہے مافر کر کے پڑنے کی و پڑھنا کیا ہے افضل ہے جوابلیں آپ کے سامنے آ چکی تیسری دلیل وقت لوگ سے بیان کر رہے ہیں صحابۂ کرم کے فتوا صحابہ کرام نے کیا فیصلہ کیا عشاہ کی نماز کے حوالے سے یا ان میں کیا رہائش تھا عشا کی نماز کے وقت کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ قمرہ جاتے جانا ان سے یہی ملتا ہے کہ عشا کا جو وقت جواہ جو وہ صبح تک ہے کا ہم اس کا جو افضل وقت ہے وہ کیا ہے پہلے والا یہ ہے اس لیے فتوا میں آپ کے جو پیغامات ہیں اور آپ سے جو فرمائن تھے جو کئی گھر کے بھیجے جاتے تھے ان میں یہ تھا کہ نماز کو ویسے موقف نہ کرو ایک موقع ویسے نہ کرو ہاں اگر تمہیں پیش آ جائے ہاں اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کیا کر سکتے؟, کر سکتے تو معلوم ہوا کہ جواز تو ضرور باقی ہے لیکن کیا ہے افسر وقت پہ محمد بن خط لکھا وقت کا جو وقت ہونے سے لے کر ایک تم اس سے موخر نہ کرنا ایک رات ہے اللہ من شلام کا عشا سے پہلے نہ سو جانا سو گیا فلانہ ہو اللہ کرے نہ ہو بس نہ سوئے اس کی آنکھیں یہ تین مرتا فرمایا گئے نہ سویا جائے کی نماز سے پہلے نہ سو جائے بلکہ نماز پڑھ کے عمر رضی اللہ سے ایک اور پہلے برے اثر سے کیا ثابت ہوا کہ وقت جو ایک کے بعد بھی ہے من العشاء الى نشف موسیٰ تعالیٰ کو پیغام بھیجا نے وقت داخل ہونے سے لے کر الليل آدھی رات تک یا یعنی عشاء کے وقت داخل ہونے سے لے کر نصف یعنی الليل تک جب چاہو آپ کیا کریں نماز پڑھا دو عن محمد محمد لیکن البتہ یہ جملہ ہے نسپند میرا خیال نہیں ہے اس میں مگر یہ کہ تیرے ہوگا. کیا مطلب اگر تم نماز کو موخر کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا آدھا ثواب ہوگا آدھا ثواب ہوگا یہ ہے نا تمہارے نصف اجلام لے. اس, اس اث کی کو کیا کر سکتے ہیں موخر کر سکتے ہیں, جواز ہیں لیکن وقت لیکن لیکن آدھی رات تک موخر کرنے کے ادر کو کیا کہا نصف ادر کہا کیا کہا نشف عجر کہا آدھی رات تک نماز کو موخر کرنے کو تو کیا معلوم ہوا کہ اخر جو وقت ہے وہ ایک سے ہی رات تک ہے اس میں پورا کا پورا ادر ہے اس کا مخاطر ہو جاتا ہے کیا ہے आधा قال ما حدث قال ما حدثنا قال حدثنا قال حدثنا سفيان الصوري وحبيب عن حبيب بن ابي طالب ح قال حدثنا حسان بن نصر قال حدثنا ابو قال حدثنا سفيان بن حبيب بن ابي طالب عنه قال كتب عن عمر الى ابي الله تعالى عنهما یہ ہے سب کا ظاہر ہے کیا فرمایا رات کے جس حصے میں بھی تم کیا عشاء کی نماز پڑھو وہ کیا ہوگا عیشا کی نماز ہی ہوگی لیکن اللہ کیا فرمایا غفلت نہیں ہونی چاہیے عشاء کی نماز سے غفلت نہیں ہونی چاہیے تو کیا پتا چلا کہ غفلت ہو کر ہو غفلت کون سی نہیں ہوگی ایک شروع تک موخر کرنا یہ غفلت نہیں چلائے گا کیا تو وہ تو کس کو حاصل کرنے کے لیے لیکن ایک تہائی رات سے زیادہ نماز کو مؤخر کرنے یہ کیا ہوگا غفلت ہوگی تو غفلت کیا نہیں ہونی چاہیے غفلت نہ ہو ہاں ذہن میں ہونے کے باوجود کسی کام کی وجہ سے کسی اردو کی وجہ سے شاہر ہو جائے تو نہیں فاروق نے وقت کرا دے دیا اس کے اثر اس سے وقلت نہیں خبر وغیرہ یہ بات تو بہت پتہ چل گئی رہی بات کہ اس کی یعنی کو کو نہیں ہے بل ہوا محافظ کی تقریبا بلکہ تو اس قبیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ جو کیا اس مقدر کرنے میں مخلوط ہے آ یہ بات سمجھ نہیں یعنی نشفر, نشفر لیل تک ایشان موخر کرنا یہ تو غفلت کی وجہ سے لیکن ایک یا ادارہ تک شروع سے لیل تک نماز کو موخر کرنا یہ غفلت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے بلکہ وہ حاصل کرنے کے لیے مفضل من. مفضل من. مفضل من. وقت کے مقدم کرنا مرد ہے ان دو وقتوں کے درمیان ایک نسخ القتوں کے درمیان جو وقت ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ایک اول وقت ایک آخری وقت اور ایک درمیانی وقت تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا آدھا ہوگا ان دو وقتوں کے درمیان یہ جو درمیانی وقت ہے کب سے یہ جو انتہاؤں کے درمیانی جو وقت وقت اول یہ پہلے والے وقت ہوگا لیکن وقت دوسرے وقت سے اوپر ہوگا کیا ہے ایک درمیانی وقت ہے پھر سے لے کر تک یہ آخری وقت ہے تو یہ جو درمیانی وقت ہے اس کی فضیلت پہلے والے یعنی ایک یہ وقت تو فضیلت کم ہے لیکن جو آخری وقت آ رہا ہے, جس کو لے سے آتا تو ہے, ہے یہ کیا جاتا نہ پہلے والے وقت اس کا درجہ کم ہے لیکن تھا نہیں آخری دوسرے والے وقت سے کیا ہے اوپر ہے اس کا درجہ یعنی درمیانہ جو وقت ہے اس کو لین سے لے کر کیا کہتے ہیں اس فخا مفت فخر یہ محفوظ کرے گا یہ محفوظ کر رہے بات اسی مانا جو سات کو ابھی ہو رہی اور آخری دلی رضی اللہ تعالیٰ ان کا پوچھا گیا کہ نماز کا نماز عشا کا کون سا کون سا وقت ہے جس میں کوتا ہی ہم کہیں کہ سا وقت ہے فرمایا کہ وقت یعنی جس میں جا کر کیا ہو جائے گا وقت بالکل ختم ہو جائے گا وہ لگا کر پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ فرمایا تھا وہ کون سا وقت ہے کا وقت ہے تو معلوم کیا ہوا کہ کا وقت کیا ہے نماز کے وقت میں کیا پوچھا گیا اخراج یعنی کمی ایسی ایسا کون سا وقت ہے کہ جس میں جا کر اگر اس میں بھی نماز ادا نہ کی جائے تو کی نماز بہت ہو جائے گی تو انہیں کیا کہا فجر دیکھے ذرا نماز میں کمی کیا ہے کمی کیا ہے ایسا کون کا وقت ہے کہ جس وہ بھی اگر پوچھا جائے تو عشاہ کی نماز کی نماز ختم ہو جائے گی بہار کا سنو سنو سنو یہ ابو مرے گا جو تین قسم کی روایت نقل کرنے والے ایک رویتر نے یہ بھی نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روز عشا کی نماز پڑھی ہے کب ماں مرا تھا رات کا کچھ آپ نے نماز پڑھی دوسری روایت یہ بھی نقل کرنے والے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عشا کی نماز کا وقت تک ہے اور یہاں پر وہی اب کیا فرما رہے ہیں فرات و صنعت الفجر کہ عشا کی نماز کی جو کمی واقع ہوگی یا عشا کی نماز جو فضا ہوگی وہ جا کر ہوگی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدائے اشاع سے لے کر یعنی شفق سے لے کر فجر یہ سارا کا سارا اشاع وقت ہے تک افضل وقت ہے پھر لینے تک کیا اس کا کام تر ہے اور فجر کیا اس سے کا کام کر دے گا اور ابو برے ابو برے رہے جہاں افراد حل بھی جنہوں نے کو منا ہاں کمی کو کیا بنا دیا اس کو رکھا کہ جس سے نماز خود ہو جاتی ہے وہ کیا رکھا آپ صلی اللہ آپ نے نماز پڑھی پھر جب آپ نے گیات کے بارے میں حی اچھا آپ کی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت, وقت کب ہے آدھی وقت فسی کہ اس کا وقت کب تک ہے؟ یہ کو لیکن بار وقت دوسرے ہے؟ ہے. جتنے بھی افوار ہم نے نواز کے حوالے سے ہم نے بیان کیے ہیں جن کو ترجیح دی ہے تو سارے جتارے کے سارے اس کے اخوال پیاز و محمد مختلف مسئلہ گزرا تھا ظہر کے آخری وقت میں ختم ہو جائے گا اس طرح رحمت اللہ اللہ کی ایک روایت کا یہ تھا کہ ایک مثل پر کیا ایک مثل پر کیا ہوتے ہیں زور کا وقت جو کہ محمد خود کیا کہتے ہیں اس کو اللہ کا وجہ کرے حسن حسنیا بھی ہیں اور محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اور امام الرحمۃ اللہ بھی کیا اس پر کا وقت ختم ہوتا ہے ایک مثل پر وقت ختم ہوتا ہے اور امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا رجوع بھی اس طرف نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے اس طرف کیا کر لیا تھا رجوع فرما لیا تھا اور امام صحابی کا تو فون ہی نہیں ہے ٹھیک ہے امام صحابی نے اسی پتہ چاہیے کہ ايه زون مثل ما بين النام مختلف فيه مگر جو ہم نے بیان کے من وقت زور ہے زور کا وقت میں پڑھنا ہوا نہیں فقالا هويلا اين سير ذل مثل اي حات دروازه يوسف اسی طرح ایک روایت معلوم يوسف سے بھی ہے کہ جب ہر چیز قال حدثنا احمد بن عبد الدايه محمد بن خالد الكندي عن علي بن معبد الحسن عن محمد بن حنبل عن ابي يوسف محمد ابن حسن الشيباني مع محمد ابو يوسف على أبي حدثني ابن أبي عمرانا عن ابن السلحي عن الحسن ابن حسن ابن زياد عن أبي حنيف أبو أبي يعني أنه قال في ذلك آخر وقتها آپ نے آخر وقت میں رجوع کی طرف اور محمد اللہ تعالی ہے یہ بابل اوقات نماز کے حوالے سے تھا الحمد للہ